وہ الفاظ پڑھ رہے تھے جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور وہ الفاظ جن سے طلاق واقع نہیں ہوتی اس میں سے کچھ الفاظ ہمارے سامنے آ تھے ٹھیک ہے جی بات چل رہی تھی فارسی کے الفاظ کہ فارسی کے اگر کسی نے الفاظ کہے اور سوگن میں خورم خدایا کہا بخدایا کہا تو قسم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں میں ایسا کروں گا یہ میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ میں اس طرح کروں گا لئنہو للحال کیونکہ یہ حال کے معنی میں ہے ولو قال خورم اور اگر می کو ہٹا دیا اور صرف سوگند خورم کہا تو فرمایا کہ لا یکون یمینا کہ اس وقت کی قسم نہیں ہوگی اس وقت یہ قسم نہیں ہوگی اور قال بالفارسیت سوگند خورم بتلاق زنم لا یکون یمین اور اگر کسی نے طلاقی کی قسم کھائی تو اس وقت بھی وہ قسم نہیں ہوگی لحدمت تعارف کیونکہ طلاق کے ذریعے سے قسم نہیں کھائی جاتی جی آگے دیکھیں جی اسی طرح اگر کسی نے کہا امر اللہ و ام اگر کسی نے اس طرح قسم کھائی اللہ کے عمر کی اور ایم اللہ کے ساتھ ان دو الفاظوں کے ساتھ قسم کھائی تب بھی قسم واقع ہو جائے گی بینا امر اللہ کی کیونکہ امر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بقا اور ایم اللہ کا معنی ہے ایمن اللہ اور ایمن جماع ہے یمین کی اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ یمین کے الفاظ سے قسم کیا ہو جاتی ہے واقع ہو جاتی ہے وکیلہ اور بعض لوگوں نے کہا کہ مانا اللہ ہی وانا ہو واہ اور بعض نے کہا کہ اس کا مانا ہے ولہم اللہ کا معنی کیا ہے جی ویم ولا تم اور عیم جو ہے, ہے واوی واؤ کی طرح وحلف و بالفظ متعارف جب جبکہ ان دونوں لفظوں سے یعنی کہ یمین کے ساتھ بھی اور بقا اللہ اللہ کی بقا کے ساتھ ان دونوں لفظوں کے ساتھ قسم اٹھانا متعارف ہے اسی طرح کسی نے کہا وحد اللہ و میسا و میسا اللہ تعالیٰ کے احد اور اللہ تعالیٰ کے میسا کسی نے قسم کھالی تب بھی جناب کیا ہے واحد اللہ و طرح کسی نے قسم کھالی تب بھی قسم واقع ہو جائے گی یمین کیونکہ عہد جو ہے وہ قسم ہی ہوتا ہے کار اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر اللہ کہ اللہ رب العزت کے احد کو پورا کرو عبارت اور میساک نام کا اللہ اذا تن ایمان بعد میں ہے خود کسم لیا اسی طرح کسی نے کا علی نظر او نظر اللہ مجھ پر اللہ کی نظر ہے یا مجھ پر نظر ہے تو ان دونوں صورتوں میں بھی قسم ہو جائے گی کیونکہ نبی صلاحت السلام نے فرمایا ہے من نظر نظر جس شخص نے اور کس چیز کی نظر مانی ہے فالی ہی تو یمین تو اس پر قسم کا کفارہ آئے گا پتا چلا کہ نظر کے ذریعے سے بھی کسم ہی واقع ہوتی ہے فائن پالا اگر کسی نے کہا انفال تو ہو او او یکون یہ تو ہو گیا تھا جی اچھا آگے سے پھر کہاں سے وَإِن قَالَ ان فال یہ تو ہو گیا تھا ناراضگی ہو تو وہ قسم اٹھانے والا نہیں ہوگا دعا نقص کیونکہ یہ تو اپنے آپ کے خلاف بد دعا کرنا ہے جبکہ کہ بدوا کے ساتھ بدوا کے ساتھ کسی قسم کا قسم کا تعلق نہیں ہے ولی انه غیر متعارف ایک تو دلیل یہ ہے کہ یہ تو بد ہے اور بد کے ذریعے سے قسم واقع نہیں ہوتی دوسری دلیل یہ ہے کہ غیر و متعارف عرف عام میں غضب کے ساتھ سخت کے ساتھ اللہ تعالی کی ناراضگی اللہ تعالی کے غصے کے ذریعے قسم نہیں اٹھائی جاتی وقذا اذا قال اسی طرح جب اس نے کہا انفال تو قذا فان زانن او سارق او شارب خمر او آكل ربا اگر کسی نے کہا میں نے ایسا کیا تو میں زانی ہوں چوری کرنے والا ہوں شراب پینے والا ہوں یا میں سود کھانے والا ہوں اگر میں اس طرح کروں تو ان تمام صورتوں میں بھی قسم واقع نہیں ہوگی اشیا الاشیاء تحتمل و تبدیل یا تحت پڑزوری جی. معاف کسی گا کیونکہ یہ تمام کی تمام اشیاء جنا زانی ہونا سارق ہونا شارب خمر ہونا اقلی با یہ ساری کی ساری اشیاء تبدیل کا احتمال رکھتی ہیں تبدیل ہو سکتی ہیں ساری کی ساری اشیاء کیا ہو سکتی ہیں جی تبدیل ہو سکتی ہے کیسے تبدیل ہو سکتی ہیں فلم یا کنفی مانا حرمت السمی لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت کا جو مانا وہ اس کے اندر نہیں پایا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حرمت نام کی جو حرمت ہے وہ کبھی تبدیل اور نسخ کا احتمال نہیں رکھتی ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تبدیل کیسے ہو سکتی مثال طور پہ جس عورت سے زنا کرنا چاہتا ہے اس عورت سے نکاح کر لے تو زانی نہیں رہے گا جانی رہے گا اور ساری یعنی کہ میں ایسا کروں تو میں کیا ہوں ہوں جو چور اس کے اندر بھی تبدیلی اور نسخ ہو سکتا ہے جس چیز کو چوری کرنا چاہتا ہے اس کی قیمت دے دے ہو جائے گی وہ چوری ہوگی نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کے اندر تبدیلی اور نسخ کا احتمال ہے جبکہ اللہ رب العزت کے نام کی حرمت کے اندر کسی قسم کی تبدیلی اور نسخ کا احتمال نہیں ہوتا اس لیے یہ اللہ رب العزت کے جو نام کی حرمت ہے اس کے معنی میں نہیں ہو سکتے اس کے معنی میں نہیں ہو سکتے اور دوسری دلیل یہ ہے ولی سب متعارف کیونکہ عرف عام کے اندر اس طرح قسم نہیں اٹھائی جاتی عرف عام کے اندر اس طرح قسم نہیں اٹھائی جاتی ٹھیک ہے جی آگے آگے بات کفارے کی فصلن فل کفارتھی یہ فصل ہے قسم کے کفارے کے بیان ٹھیک ہے جی اور اقبا قسم کے کفارے تین چیزیں جی سب سے پہلے تو ہے غلام آزاد کرنا ایک نمبر دو ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا دو نمبر تین یہ ہے کہ جب ان دونوں میں سے کسی ایک پر قادر نہ ہو تو تیسرے نمبر پہ یہ ہے تین روزے رکھنا پیدر پہ پیدر پہ تین روزے رکھنا اور اس کا ثبوت قرآن کریم سے اتام عشرتی مساکین احلیق او قسمت یہ کہ جی اس کا سارا کا سارا ثبوت کہاں سے ہے قرآن کریم سے اور جو بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ تین دن کے روزے رکھے تو قرآن کریم سے اس کا ثبوت ہے جی قرآن کریم سے آگے فرما ہیں کہ کفارہ یمین اب بس اسی کی تفصیل ہے پوری کے پورے کفارے کے اندر پورے کفارے کے اندر انہی تین چیزوں کی تفصیل جو ہے نا وہ بیان ہوگی گئی جی فرمائے کفارتہ کفارا ہے غلام کو آزاد کرنا اس کے اندر کفایت کر جائے گا وہ والا غلام جو کہ زیار کے کفارے کے اندر کفایت کر جاتا ہے تو زہار کے کفارے کے اندر غلام چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو بالغ ہو نہ بالغ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو اور لونڈی ہو یا غلام ہو وہ ہر طرح کی جس طرح وہاں کی فائد کر جاتے ہیں زہار کے کفوارے میں اسی طرح فرما رہے ہیں کہ قسم کے کفوارے میں بھی انشا اگر چاہے تو کسا اشبت مساکین اک اللہ واحد اگر چاہے تو دس مسکینوں میں سے ہر ایک کو کپڑا پہنا دے فمازادہ یا دس سے یا اس سے زیادہ کر دے او و ادنا ہما جزفی اور کم از کم کپڑے کی مقدار جو ہے وہ اتنی ہے کہ جس کے اندر نماز جائز ہو جائے جس کے اندر نماز جائز ہو جائے یعنی اس کا سطر چھپ جائے اور اگر چاہے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے اس طرح جس طرح کے زیار کے, زیار کے کفارے کے اندر کھانا کھلایا جاتا ہے زہار کے کفارے کے اندر مصد... کیا مطلب مطلب یہ کہ جس طرح وہاں ایک مسکین کو ایک سا دی جاتی ہے کھجور سے اور نصف سا دیا جاتا ہے گندم سے تو جس طرح وہاں پر کفارہ کھلایا جاتا ہے, دیا جاتا ہے اس طرح یہاں بھی قَوْلِهِ تعالا قَوْلُهُ اور اس کے اندر اصل دلیل اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فقف اشرۃ مساکین کہ اس قسم کا کفارہ کیا ہے جی دس مسکینوں کو کھانا کھلانا وکلیمت او اور جو قرآن کریم کے اندر پوری آیت کے اندر ہے فقفارت ہو اشرۃ و مساکین او ستیماۃم او قسوت او تحری رو ربا تو فرمار مصنف علیہ رحمٰن جو یہ او آیا ہے یہ لط تقیری اختیار دینے کے لیے کہ تینوں میں سے کسی ایک سے بھی ایک بھی ادا کر دو تو کفارا کیا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا فقان الواجب عہد الشیا اصطلاح تھا بس تین چیزوں میں سے ایک چیز کا ادا کرنا واجب ہے علم سلا <ثَلاثًا> اگر تین چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی قادر نہ ہو یعنی کہ نہ تو وہ غلام آزاد کر سکتا ہے نہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے نہ دس مسکینوں کو کپڑے پہنا سکتا ہے تینوں میں سے کسی ایک پر بھی جب قادر نہ ہو تو سام تو تین دن کے پے در پہ کیا رکھے جی روزے رکھے تین دن کے پے در پہ کیا رکھے رکھے رحم اللہ جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اس کو اختیار ہے چاہے تو پہ در پہ رکھے چاہے علیحدہ علیدہ کر کے رکھے کیوں لی اطلاق نس کیونکہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے وہ مطلق ہے فسیا مطلاثی ایام یہاں دیکھیں مطلق جو شخص ان کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ تین دن کے روزے رکھے وہاں قید نہیں ہے جبکہ احناف کی ایک قرآ ہے جس کے اندر یہ لفظ آتے ہیں کہ مل ایف سلاستی, سلاستی ایامیات ابن مسعود کی کرا میں متتابعات کے الفاظ موجود ہیں اور وہ حدیث مشہورہ ہے اور حدیث مشہور کے ذریعے سے قرآن کریم کے اوپر زیادتی ہو سکتی ہے وہی خبر مشہور وہ حدیث مشہورہ کی طرح مذکوری مرویژ المحمد اور ابھی حنیفہ فرمائے جو کتاب کے اندر ذکر کیا گیا نا کہ کم سے کم کپڑے کی مقدار اتنی ہو کہ اس کا سطر چھپ جائے یعنی کہ نماز جس میں جائز ہو جائے تو یہ امام محمد سے روایت کیا گیا ہے جبکہ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے روایت یہ کیا گیا ہے کہ ان ادنا بدنی کہ جس سے بدن کا اکثر حصہ چھپ جائے اتنا کپڑا کم از کم ہو حتہ لا یجوز السراوی یہاں تک کہ صرف شلوار دینے سے کافار ادا ہوگا وہو وہ صحیح اور یہی صحیح قول ہے یعنی کہ جو شیخین نے فرمایا کیوں کیونکہ شلوار پہننے والے کو تو ننگا کہا جاتا ہے عرف کے اندر لاکن ان قسمتی ان اعتبار القیمہ لیکن وہ چیز کفایت کر جائے گی پہنانے میں جو چیز کفایت کر جاتی ہے کھانے سے اعتبار القیمہ قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو سمجھے مثال کے طور پر ایک شلوار دی کسی فقیر کو اس کی قیمت ہے سو روپے بات سمجھ میں آ رہی ہے جی اس کی قیمت کتنی ہے جی سو روپے ٹھیک ہے شلوار کی قیمت سو روپے اور جو نصف سا گندم کا دینا ہے جی فقیر کو اس کی قیمت بھی کتنی بنتی ہے سو روپے اگر کپڑے کی قیمت نصف سا کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو یہ کپڑا کفایت کر جائے گا یہ کپڑا کیا کر جائے گا جی کفایت کر جائے گا ٹھیک ہے یہی فرما رہے ہیں لاکن مالا قسمتی ان یجزی اگر کسی بندے نے کفارے کو ہانس ہونے سے پہلے ہی ادا کر دیا قسم کھائی تھی قسم ٹوٹی نہیں قسم ٹوٹنے توڑنے سے پہلے ہی کر دیا جی کفارا ادا کر دیا کفارہ کفایت نہیں کرے گا یہ گا جی سدافا ٹھیک ہے جبکہ امام شاف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کفارہ کفایت کر جائے گا یہ کفارہ کیا ہو جائے گا جی کفارہ کر جائے گا جبکہ یہ مال سے ادا کیا جائے روزے والے جو کفارہ ہے اس میں تو اتفاق تمام کے نزدیک حالص ہونے سے پہلے روزے رکھنا جائز نہیں کیوں اس لیے کہ وہ ہے بدنی عبادت اور بدنی عبادت جب تک کہ اس کا سبب نہ پایا جائے اس سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا جائز نہیں یعنی کہ جب تک کہ اس کا وقت نہ آ جائے ٹھیک ہے بدنی عبادت وہ وقت ادا ادائیگی کے وقت سے پہلے ان کا ادا کرنا جائز نہیں ہوتا جو بدنی عبادت ہوتی ہے عبادات اور باقی مالی جو ہیں کفارہ دینا وغیرہ ان کا امام شافی رحم اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جائز اس میں کیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ایسا نہ ہو کہ اوپر سے بس تقریر ہو رہی ہے کچھ بھی بات سمجھ میں پلے نہ پڑ رہی ہوں مشکل تو نہیں ہے نا جی ٹھیک ہے بتا دیا کریں نا ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے شکر ہے خدا کا اور جب بتاتے نہیں تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں تقریر ہم کر ہی جا رہے ہیں اور سر کے اوپر سے جا رہی ہیں بالکل پی آئیے جہاز کی طرح اچھا جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مال والے جو کفارے یہ ادا ہو جائیں گے یہ کفایت کر جائیں گے وجہ یہ بتاتے ہیں بعد السبب کیونکہ یہاں اس انسان نے یہاں اس انسان نے یہ جو کفارہ ادا کیا ہے وہ سبب کے پائے جانے کے بعد کیا سبب کیا تھا جی یمین قسم کھانا وہ پایا گیا وہ الیمین اور وہ قسم فاش بہت تکفیر بادل جرف تو یہ مشابے ہو گیا اسی طرح اگر کسی انسان نے کسی کو زخمی کر دیا تو اس کے مرنے سے پہلے پہلے اس کا کفارا ادا کر سکتا ہے زخمی کر دیا اس زخم کی وجہ سے اس کو وہ بعد میں مر جائے اس کے مرنے سے پہلے پہلے اگر کسی نے کفھارا ادا کر دیا تو کفارا ادا ہو جاتا ہے کہتا ہے تو یہ بھی اسی کے مشافے ہو گیا جس طرح وہاں سبب پایا جاتا ہے اور سبب پائے جانے کے بعد فوراً ہی چاہے کفارا ادا کر دیا جائے تو ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی جیسے کسم کھائی ابھی توڑی نہیں خانف نہیں ہوا کفارہ ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گی امام شافی رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کیونکہ سبب پائے گا ہماری دلیل یہ ہے جناب کہ انفارتہ لستر الجنایا بھائی کفارہ جو ہے وہ تو ہوتا ہے جنایت کو ختم کرنے کے لیے جنایت کو چھپانے کے لیے جو جنایت بندے سے سرزد ہوئی ہے جو جرم ہوا ہے اس کو چھپانے کے لیے کفارہ ہوتا ہے والا جنایا تھا جبکہ قسم کے توڑنے سے پہلے پہلے ہانس ہونے سے پہلے پہلے جنایت آتی نہیں جنایت آتی نہیں جب جنایت آئے گی نہیں تو آئے گا کس چیز کو یہ کفارہ کس کام کا کفارہ تو ہوتا ہی جنایت کو چھپانے کے لیے غیر و مفظن بخلا فلج ٹھیک ہے جی فرمارے کہ قسم سے پہلے جنات آئے گی نہیں ولی یمین السط اور قسم جو ہے وہ سبب نہیں لنح مان ان غیر مفزین آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قسم سبب ہے کفارے گا کسم سبب نہیں کفارے گا بھائی لنح مان غیر مفزین بلکہ قسم تو روکنے والی ہے غیر مفزین اس طرف جانے سے یعنی کہ اس کی کفارے کی طرف لے جانے والی نہیں بلکہ وہ تو منع کرتی ہے کہ بھائی قسم تو اس بات سے منع کرتی ہے کہ آپ کفارے کی طرف جائیں وہ سبب نہیں کفارے گا وہ تو کفارے سے روکنے والی وہ تو گفارے سے کیا ہے جی روکنے والی ہے کیونکہ جب تک وہ قسم کو پوری کرے رکھے گا جب تک وہ اپنی قسم کو پورے کرے رکھے گا قسم کو توڑے گا نہیں تو اس وقت تک وہ رکا رہے گا کفارے کی طرف جانے سے اس وقت تک وہ رکا رہے گا کفارے کی طرف جانے سے تو پتا چلا یہ کفارے کی طرف لے جانے والے نہیں بلکہ اسے روکنے والی ہے بخلاف زخم کے بخلاف اس کے زخم کے لیے ان کہ زخم تو لے جاتا ہے کفارے کی طرف کیسے لے جاتا ہے کیونکہ زخم وہ سبب ہے موت کا وہ تو موت کی طرف لے کر جانے والا ہے وہ تو موت کی طرف لے जाने والا ہے लिहाजा آپ نے اس کو جو قیاس کیا نا موت اس زخم والے مسئلے پر تو یہ آپ کا کیاس کیاس مال क्योंकि ہے کیونکہ وہاں پر تو وہ لے کر جانے والا ہے زخم موت کی طرف کس کی طرف جی موت کی طرف اور موت کے بعد کیا آتا ہے है آتا ہی آتا ہے یہاں اس طرح کا وہ نہیں یہاں تو یہ کفارے کی طرف جانے سے روکنے والی ہے قسم جو ہے وہ روکنے والی ہے اور جبکہ جرا زخم لے جانے والا ہے کفارے کی طرف لے جانے والا ہے کیونکہ وہ لے جا رہا ہے موت کی طرف اور موت کے بعد ہے جبکہ قسم کو جب تک قسم کو پورا کریں گے تو یہ تو کفارے سے روکے گی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کو اس کی طرف لے جائے یہ تو کیا کرے گی کفارے سے روکے گی تو یہ فرما رہے مصنف علیہ رحمان ادا کر, کر دیا وہ واپس نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ جب مسکین کو دے دیا تو یہ صدقہ واقعہ ہو, واقع ہو گیا صدقہ واقع ہو گیا تو یہی آناف کا مذہب ہے کہ اگر کسی نے قسم توڑنے سے پہلے پہلے کفارہ ادا کر دیا تو وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا بلکہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا اس کی طرف سے کیا ہو جائے گا جی صدقہ ہو جائے گا اب آئے جی اگلے مسئلے کی طرف اگر کسی بندے نے کسم اٹھائی کسی معاشیت اور نافرمانی کے ساتھ ٹھیک ہے جی کسی نافرمانی کے ساتھ کسی نے کیا اٹھائی دی قسم اٹھائی یعنی مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا یہ قسم کھالی کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے والدین سے گفتگو نہیں کروں گا یا یہ قسم کھا لی تو میں کسی کو جان سے مار دوں گا یہ معصیت کے ساتھ نافرمانی ٹھیک ہے گناہ کے ساتھ تو اب حالف کو چاہیے شریعت متحرہ کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک محلوف علیہ یعنی جس پر قسم اٹھائی گئی ہے وہ نافرمانی اور گناہ ہے اور گناہ کی قسم کو توڑنا بہت ضروری ہے حدیث پاک میں ہے جو شخص کوئی قسم کھائے اور خلاف ایک قسم کوئی معاملہ محلوف علیہ سے بہتر ہو بہتر نظر آئے یعنی قسم کے خلاف کوئی معاملہ ایسا ہو جو محلوف علیہ سے بہتر نظر آ جائے تو حالف کو چاہیے کہ بہتر معاملہ سامنے آنے پر اسے کر گزرے اور اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارا دے دے ٹھیک ہے باقی مصنف علیہ رحمٰ اکلی دلیل پیش کر رہے ہیں کسم توڑ کر اس کا کفارا دینے میں قسم کو کفارے کے عوض میں فوت کرنا اور توڑنا ہے ٹھیک ہے جی قسم کو کفارے کے عوض میں فوت کرنا اور توڑنا ہے اور کفارے کے عوض میں فوت کرنا کفارہ کے عوض میں فوت کرنا فوت نہ کرنے کی طرح ہے لہذا قسم توڑنے سے جو معاشیت واقع ہوگی کفارہ اسے ختم کر دے گا اور قسم توڑنے کی وجہ سے حالف کا مواخذہ نہیں ہوگا اگر حالف قسم نہ توڑے بلکہ اسے پوری کرتا ہے مثال طور پہ نماز ہی نہ پڑھے اپنے والد سے بات ہی نہ کرے فلاں کو قتل کر دے تو اس صورت میں گناہ جو ہے وہ متحقق ہو جائے گا گناہ پایا جائے گا اور اب اس کا کوئی جابر بھی نہیں یعنی ایسی کوئی چیز بھی نہیں جو اس کو ختم کر دے اس کا کوئی عوض بھی نہیں جو اس کو فوت کر دے. ختم کر دے یعنی اب کفارہ بھی نہیں آئے گا بھی آئے گی گناہ بھی آئے گی اور کفارہ بھی نہیں آئے گا جبکہ قسم توڑنے کی صورت میں اس کا عوض موجود ہے کفارے کی صورت میں قسم توڑنے کی صورت میں جابر یعنی اس کو مٹانے والا ایک چیز موجود ہے کیا کفارہ وہ اس گناہ کو مٹا دے گا وہ اس گناہ کو قسم توڑنے کے گنا کو کیا کر دے گا جی مٹا دے گا. تو سے مراد یہاں پر کیا ہے جو یہ, یہ عبارت کے اندر آ رہا ہے نا جابرین والا جو لفظ اس کی میں قسم کھائی کسی گناہ پر مثال کے طور پہ کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا یا میں اپنے والدین سے بات نہیں کروں گا یا میں ضرور ضرور فلاں بندے کو قتل کروں گا فیم مناسب ہے اپنے آپ کسم کا کفا مارا ادا کر دے نبی صلاح کے اسکول کی وجہ سے منحل شخص نے کسی کو کوئی قسم اٹھائی اور پھر اس کے بعد اس نے اس کے غیر کو بہتر پایا معلوم فلح کے غیر کو بہتر پایا تو فلیات چاہیے ادا کر دے نتیما کا فارا اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بر, کی بر کو یعنی کہ فوت کرنا تفویت ہے اللہ جاب کس کی طرف جابر کی طرف ٹھیک ہے جی قسم کو جابر یعنی کفارے کی طرف فوت کرنا ہے یہاں قسم کو کفارے کی طرف فوت کرنا ہے ٹھیک ہے جابر اسبر کی تفسیر کر دی وہ الکفارا جابر سے مراد یہاں کیا ہے گی جی? کفارہ ہے تو قسم کو فوت کرنا ہے کفارے کی طرف ولا جابر الماسیت فی ضدی جبکہ گناہ کرنے کی صورت میں کوئی کفارہ ہے ہی نہیں اس کے برخلاف اس کی ضد میں اس کے مقابلے میں کوئی کفارہ ہے ہی نہیں تو اس صورت میں گناگار ہوگا ہی ہوگا جبکہ یہاں پر تو یہ ہے کہ جب اس نے کفارہ ادا کر دیا تو اب یہ اس کا جو گناہ ہے قسم توڑنے کا وہ اس سے سابت ہو جائے گا ختم ہو جائے گا وہ اس سے ساتھ ہو جائے گا جی اور ختم ہو جائے گا اس لیے مصنف رحم فرمانے کہ قسم توڑ دے توڑی حالت میں او باد اسلامی یا اسلام لانے کے بعد فلاح سا لی تو اس پر کسی قسم کا قسم توڑنا نہیں ہے کیونکہ وہ قسم اٹھانے کا اہل ہی نہیں تھا کا عقد اللہ تعالیٰ کیونکہ قسم تو منعقد ہوتی اللہ رب العزت کی تعظیم کے لیے لاظمن اور بندہ کفر کے ہونے کے ساتھ اللہ رب العزت کی تعظیم کرتا ہی نہیں بلقف کفارت اللہ عبادت السری دلیل یہ ہے کہ اس لیے بھی قسم واقع نہیں ہوگی اس لیے بھی وہ حانص نہیں ہوگا کیونکہ وہ اہل کفارہ میں سے نہیں ہے کفارہ ادا کرنے کا وہ اہل نہیں ہے کیونکہ کفارہ تو ایک عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں ہوتا خضاح الم عالم بے حقیقت الکلام